یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے خوش فہمیاں یہ تھیں کے خریدار آ گئے یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے خوش فہمیاں یہ تھیں کے خریدار آ گئے ہم کا جدا چراؤ کہ جب بھی ہوا چلی ہم کا बाव। جدا چراؤ کہ جب بھی ہوا چلی کو چھوڑ کر سر دیوار آ گئے ہم کیا جگہ چرا کہ جب بھی ہوا ساقوں کو سر دیوار آ گئے اب دل میں حوصلہ نسکت بازو میں ہے اب دل میں حوصلہ نسکت بازو میں ہے اب کے مقابلے پہ میرے یار آ گئے اب دل میں حوصلہ نشقت بازوؤں میں ہے اب کے مقابلے پہ میرے یار آ گئے اور پھر یوں ہوا پھر اس طرح ہوا مجھے مقتل میں چھوڑ کر کیا کہنے پھر اس طرح ہوا مجھے مکتل میں چھوڑ کر سب چارہ تھا جانب دربار آ گئے پھر اس طرح ہوا مجھے مقتل میں چھوڑ کر سب چارہ ساز جانب دربار آ گئے اور سورج کی دوستی پہ جنہیں ناچ تھا فراز سورج کی دوستی پہ جنہیں ناچ تھا فراز وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے